السّلام علیکم و رحمۃ اللہ بسنته یل یوم دین و بعد معزز ناظرین و سامعین ہر ہفتے اللہ کے فضل و کرم سے عقید واسطیہ کی شرح آپ لوگوں کے سامنے یہاں پر کی جا رہی ہے گشتہ درس میں ایمان کے ارکان میں جو سب سے پہلا رکن ہے بنیادی اور اصل اللہ پر ایمان اس پر ہماری تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی آج جو دوسرا رکن ہے فرشتوں پر ایمان اس کے تعلق سے آج ہماری گفتگو ہوگی یہ دوسرا رکن ہے فرشتوں پر ایمان لانا فرشتوں پر ایمان دو طریقے سے ہوتا ہے ایک ایمان مجمل اور ایک ایمان مفصل ایمان مجمل کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا ہر مسلمان کا چاہے وہ عالم ہو یا جاہل ہو مرد ہو یا عورت ہو ان پڑھ ہو پڑھا لکھا ہو ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جیسے ہم اللہ کی مخلوق ہیں ایسے فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اللہ ان کو نور سے پیدا کیا ہے ان کا تعلق غیب سے ہے ہم ان کو دیکھتے گرچے نہیں ہیں لیکن ہمارا ان کی ذات پر ان کے وجود پر ایمان ہے اس کو ایمان مجمل کہتے ہیں اتنا ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اگر اتنا ایمان نہیں لائے گا تو گویا کہ وہ اس رکن پر ایمان ہی نہیں رکھتا ہے اتنا ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے کیا ضروری ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہیں جیسے ہم اللہ کی مخلوق ہیں اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے گرچہ ہم نے ان کو نہیں دیکھا لیکن ان کے وجود پر ان کی ذات پر ہمارا ایمان ہے جیسے ہم اللہ کو نہیں دیکھا لیکن اللہ کی ذات پر اس کے وجود پر ہمارا ایمان ہے ایسے ہی ان کے ذات اور وجود پر ہمارا ایمان ہے ہم یہ ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق اتنا ایمان رکھنا ہر بندے کے لیے ضروری ہے اس کو ایمان مجمل کہا جاتا ہے دوسرا ایمان مفصل ایمان مفصل کا مطلب یہ ہے کہ تفصیل کے ساتھ ایمان لانا جن فرشتوں کا نام بیان کیا گیا ہے قرآن میں یا حدیث میں اس پر ایمان رکھنا کہ فرشتے ہیں ان کا یہ نام ہے اور جو ذمہ داریاں اللہ ان کو دی ہیں جس فرشتے کو جو ذمہ داری دی ہے اس پر ایمان رکھنا کی ذمے داریاں فلا فلا فرشتے کی ہیں اور یہ تمام ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں تو ان کے ناموں کے ساتھ اور ان کے وظائف اور ذمہ داریوں کے ساتھ ایمان لانا یہ ایمان مفصل کہلاتا ہے یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری نہیں ہے یہ جو عالم ہیں پڑھے لکھے ہیں اور جیسے جیسے علم انسان کا بڑھتا جائے ان کے لیے یہ ساری چیزوں پر ایمان اس کا علم رکھنا ضروری ہو جاتا ہے لیکن ایک عام مسلمان کے لیے ایمان مجمل جو میں نے آپ کے سامنے پہلے بتایا اتنا اس کے لیے ایمان لانا ضروری ہے اور ایمان مفصل جو علماء ہیں طلباء ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے ان تمام چیزوں کی تفصیلات کا علم رکھنا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے فرشتے کون ہیں فرشتے اللہ ربران کی مخلوق ہیں قرآن اور احادیث کے اندر ان کی بہت ساری صفات بیان کی گئے ہیں ان کے بہت سارے اوصاف اور اعمال بیان کیے گئے ہیں سب سے پہلی بات کہ یہ مخلوق ہیں اللہ ان کو پیدا کیا نمبر دو نور سے اللہ ان کو پیدا کیا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے خلقت قطل ملائکتوں نور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا انسانوں کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہماری اصل مٹی ہے ابلیس کو شیطانوں کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ایسے ہی فرشتوں کو اللہ برار میں نور سے پیدا کیا سارے فرشتے نور سے پیدا کیے گئے تو یہ بھی فرشتوں کے اوصاف ان کی صفات میں سے یہ چیز بیان کی گئی جہاں تک ان کی عدد کی بات ہے تو ان کی عدد بے شمار ہے اللہ تعالیٰ ہی ان کی عدد کو جاننے والا بہت زیادہ ان کی تعداد ہے ایک حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیت معمور جو اوپر فرشتوں کے لیے کعبہ ہے جیسے ہمارا کعبہ ہے مدین دنیا میں مکے کے اندر ایسے ان کے لیے بیت معمور ہے معمور مطلب جسے آباد کیا گیا اور بیت مانے گھر اسے بیت معمور اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ فرشتے اپنی عبادت سے اس کو آباد رکھتے ہیں ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم وسلماتے ہیں کہ ستر ہزار فرشتے روزانہ وہاں اللہ کے بات کے لیے آتے ہیں پھر دوبارہ ان کو موقع نہیں ملے گا یعنی آپ دیکھ لیں کتنی تعداد ہے فرشتوں کی ان کے علاوہ جو فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھانے والے کرامن کاتبین جو ہمارے پاس ہیں جو ہمارے اعمال کو لکھنے والے ہمارے ہماری حفاظت کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سیاحین فرشتے ہیں جو ہمارے نبی پر درود پڑتا ہے یا سلام پڑھتا ہے تو ہمارے نبی تک پہنچاتے ہیں یہ اور ہمارے اعمال کو اللہ کے دربار میں پیش کرنے والے یعنی بے شمار مخلوط بے شمار فرشتے ہیں اللہ رب کے ہم ان کی تعداد کو گن نہیں سکتے اتنی زیادہ ان کی عدد ہے فرشتوں کی تو ایک چیز تو یہ بھی کہ وہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے ایسے ہی وہ صاحب عقل اور خرد ہیں صاحب عقل و حرد ہیں وہ ان کے پاس جسم ہے عقل اور خرد والے ہوش اور دماغ والے ہیں فرشتے جی اس لیے اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں. رکو کرتے ہیں سجدے کرتے ہیں اور اس طریقے سے رحمت بھیجتے ہیں دعائیں کرتے ہیں مومنوں کے لیے تو جن کے پاس عقل نہیں ہوگی وہ ایسا کام نہیں کر سکتا ان کا جسم ہے باقاعدہ اگرچہ ہم نے ان کو نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کیا کیا فرشتوں کو پاسد بنایا ان میں سے کچھ دو دو پروالے ہیں کچھ تین پروالے ہیں کچھ چار ہیں تو اللہ رب الامی نے فرشتوں کو پر دیا ہے یہ جس جس کے پاس ہوتا ان کے پاس یہ چیز ہوتی ہے حستے نور ہستے علیہ السلام کے پاس چھ سو بازو تھے چھ سو پرتے جیسا حدیث کے دن بیان کیا گیا تو یہ ان کو اللہ رب الامی نے پر دیا ہے اور اس پر سے اڑتے ہیں تو یہ بھی ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ یہ جس معالی مخلوق ہے ان کے پاس باقاعدہ جس میں جس ہمارے پاس جسم ہے لیکن ہم نے اس جسم دیکھا نہیں کیسے اللہ بہتر جاننے والا لیکن ان کے پاس جسم ہے ان کے پاس باقاعدہ پر ہے جیسا کہ قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا اس طریقے سے مانوی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے جو حمرت العرش ہے جو عرش کو اٹھانے والے ہیں ان کے بارے میں مانبی فرماتے ہیں کہ ایک فرشتے کی جو کان کی لو ہے اور اس کا جو یہ کیا نام ہے کندھا ہے اس کے درمیان جو مسافت مسافت ہے دوری ہے سات سو سال کی مسافت کی دوری یعنی اتنے لمبے لمبے ہیں وہ فرشتے تو یہ جسم یہ ساری چیزیں کس پرد کرتی ہیں کہ ان کے پاس باقاعدہ جسم ہے وہ جسم رکھتے ہیں تو یہ بھی احادیث اور قرآن کے اندر بیان کیا گیا ایسے ہی وہ شکل اختیار کرنے پر قادر ہیں حضرت جبیلا امین علیہ اللہۃسلام البی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسان کی شکل میں تشریف لاتے تھے جی اور جب جبیل امین تشریف لائے حضرت مریم کے سامنے تو انسان کی شکل میں بشرن سویہ ایک انسان کی شکل میں تشریف لے کر کے آئے تو اللہ رب العامن کو اختیار دیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت ہے جیسے ہمارے پاس قدرت ہے بولنے کی چلنے کی قدرت ہے اور سننے کی قدرت ہے دیکھنے کی قدرت ہے یہ اللہ کی دی ہوئی ہے ایسے ہی اللہ رب العامن نے ان کو شکل اختیار کرنے کی قدرت دے رکھی تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اللہ ان کو اختیار دیا جس کا جیسے اللہ نے ہم کو بولنے کا اختیار دیا چلنے کا اختیار دیا اور اور بھی وہ سارے اختیارات اللہ نے دیے ہمیں قدرتیں دی ایسے اللہ رب العالمین نے ان کو شکل اختیار کرنے کی قدرت دی لہذا وہ شکل اختیار کر سکتے ہیں اور شکل اختیار اور اگر شکل اختیار کرتے تھے ہمارے ہنستے جی کیا نام ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ تشریف لے کر کے انسان کی شکل میں اور ہنستے ابراہیم علیہ السلام ان کو کھانا پیش کیا قرآن اللہ نے بیان کیا بھنا ہوا بچڑا پیش کیا وہ سمجھے کہ شاید یہ انسان ہیں کھانے پینے والے لیکن فرشتے کھاتے پیتے نہیں یہ بھی ان کا ایک قصبہ کہ وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں تو انہوں نے کھانا کھایا لیکن وہ سمجھے انسان ہیں کیونکہ انسان کی شکل میں تشریف لائے تھے وہ تو وہ کھانا ان کے سامنے پیش کیا تو یہ ساری صفات جو ہے ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ایسے وہ ہمیشہ اللہ تعالی کے بات میں لگے رہے لا یا یا ما عمر اللہ نے ان کو جو حکم دیا اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کو بجا لاتے ہیں ہمیشہ اللہ کے بعد میں تصویر میں تکبیر میں رکو اور سجدے کی حالت میں ہمیشہ رہتے ہیں یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے اور سرے مو انحراف نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو نہیں ڈالتے اللہ نے فرشتوں کو انسانوں سے پہلے پیدا کیا ابلیس کو بھی انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا لیکن فرشتوں میں اور ابلیس میں کس کو اللہ نے پیدا کیا اس کے تعلق سے کوئی حدیث یا کوئی نص نہیں ہے البتہ فرشتوں کے تعلق سے یہ ہے کہ جب اللہ نے ہست آدم کو پیدا کیا تو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے نہیں سجدہ کیا فرشتوں نے سجدہ کیا اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ پہلے سے موجود ہیں اس طریقے سے جب اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنا چاہے تو فرشتوں سے کہا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں تو فرشتوں نے کہا کیوں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو جا کر کے وہاں قطروں خونوزی کریں گے خون بہائیں گے اور یہ ساری چیزیں کریں گے تو کیوں پیدا کریں گے اسی مخلوق کو اس کا مطلب یہ کہ فرشتے انسان سے پہلے ہیں جی تو یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں احادیث کے اندر اور پرانے کریم کے اندر کچھ فرشتوں کے نام بھی بیان کیے گئے ہیں اور ان میں تین فرشتے ہیں جن کا نام بیان کیا گیا نام کے ساتھ ایک جبرایل یہ سارے فرشتوں کے سردار ہیں اور اس طریقے سے نکائل جو بارش برسانے اور نباتات اور پودے کی ذمہ داری اللہ ان کو دی ہے اور اصرافی علیہ السلام جو سور پھونکیں گے اور دو بار سور پھونکیں گے پہلی بار سور پھونکیں گے تو دنیا سارے لوگ ختم ہو جائیں گے دوبارہ سور پھونکیں گے تو سارے لوگ اپنی اپنی قبروں سے زندہ اٹھ کھڑے ہوں گے یہ تین فرشتوں کے نام آئے ہوئے ہیں نام کے ساتھ باقی اور بھی نام ہیں لیکن وصفی نام ہے وہ کیا ہے وہ وصفی نام تو یہ جو ہے ان کا نام آیا حدیث اللہ کرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بیان فرمایا اللہ مربع جبریل امکل اصرافیل اللہ تعالی جبری المی کائل اور اسرافیل کا رب پوری دنیا کا رب ہے لیکن چونکہ بڑے فرشتے ہیں یہ تینوں ان کے پاس اللہ نے اختیارات اور قدرتیں زیادہ دی اس لیے ہمانوی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص ان فرشتوں کا نام لیا ورنہ تمام فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں اور سب کا رب اللہ عرب العمین ہے سب کا خالق اللہ رب العالمین کچھ چیزیں ایسی ہوتی جن کو اہمیت کے پیش نظر ان کا نام لیا جاتا ہے جی اہمیت کے پیش نظر اللہ نے فرمایا رب بہادر بیت اس بیت اس گھر کا رب عمی خانے کعبہ سب کا رب اللہ رب العالمین لیکن اس کی عظمت اور اس کی اہمیت کے پیش نظر بطور خاص اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا نہ اللہ قطل اللہ نے اونٹنی دی تھی کن کو ہنستے علیہ السلام کو ساری اونٹنیاں مخلوق ہیں سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے لیکن اس اونٹنی کی زیادہ اہمیت اس لیے ناقط اللہ اس کی نسبت اللہ کی طرف جو ہے کی گئی اللہ نے اپنی طرف اس کی نسبت کی تو جو چیزیں اہم ہوتی ہیں ان کی انہیں بطور خاص ذکر کیا جاتا ہے بطور خاص آپ کلاس میں ہیں کلاس میں کوئی انسان آتا ہے معائنہ کرنے کے لیے دیکھنے کے لیے تو جو طلباء ہوتے ہیں جو طلبہ میں اچھے طلبہ ہوتے ہیں ان کا نام باقاعدہ لیا جاتا ہے یہ طلبہ ہیں پہلی پوزیشن لے کر آتے ہیں ان سے سنتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں تو ان کی اہمیت اور ان کی لیاقت اور قابلیت کے پیش نظر تو اللہ رب العالمین نے بھی نبی نے کچھ فرشتوں کا نام بیان کیا اور یہ کہا کہ اللہ ہماربا جبریل امکاعل وصرافی المن اللہ رب العالمین تمام فرشتوں کا رب ہے پوری کائنات کا رب ہے تو یہ تین فرشتوں کا نام بیان کیا گیا ایسے منکر اور نکیر یہ جو قبر کے اندر گے گے قبر کے اندر آئیں گے سوال کریں گے بخاری بسلم کی حدیث ہے اور اس طریقے سے حدیث کی تمام کتابوں کے اندر اس کا ذکر ہے قبر کے اندر جب میت کو رکھ دیا جاتا ہے تو فرشتے دو آتے منکر اور نکیر باقاعدہ وہ سوال کرتے اور تین سوال کیا جائے گا تمہارا رب کون ہے تمہارا نبی کون ہے تمہارا دین کیا ہے یہ تین سوالات کیے جائیں گے اور ہر شخص یہی تین سوال ہوں گے حستے عدم علیہ السلام کی, کی امت سے لے کر کے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ و کی امت کے آخری انسان تک سب سے ہی تین سوال کیے جائیں گے تمہارا رب کون تمہارا دین کیا تمہارے نبی کون اب جس کا جو نبی ہوگا وہ بتائے گا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ بتائیں گے ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام عیسی علیہ السلام کی قوم کے لوگ بتائیں گے ہمارے نبی عیسی علیہ السلام لیکن یہ جواب اس وقت کا ہوگا ہمارے نبی کے آنے سے پہلے ہمارے نبی کے آنے کے بعد اب سب کے نبی ہمارے نبی صلی اللّہ علیہ وسلم. آپ پوری دنیا کے نبی ہیں پورے انسان اور جناتوں کی طرف آپ بھیجے گئے اب اگر کوئی جواب دے کہ ہمارے نبی ابراہیم علیہ السلام ہیں وہ جواب صحیح نہیں ہوگا غلط ہوگا کیونکہ ان کی رسالت ان کا دیر یا ان کی شریعت انہیں کے زمانے تک تھی ہمارے نبی کے آنے کے بعد سب کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں اور سب کے لیے ہمارے نبی پریمان لانا واجب اور ضروری ہو گیا ہے لیکن یہی سوال سب سے کیا جائے گا تو من ربو کا وما دین و من نبی تمہائے رب کون تمہارے دین کیا تمہارے نبی کون یہ جو ہے تین سوالات سب سے کیے جائیں گے یہ حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں حادیث کے اندر یہ جو ہے بیان کیے گئے ہیں اور جیسے قرآن اللہ تعالی کی طرف سے ہے ایسے حدیثیں بھی اللہ تعالی کی طرف سے ہیں اللہ رب العالمین نے جہاں قرآن نازل کیا وہیں حدیثوں کو بھی نازل کیا لہذا جیسے قرآن کا انکار کرنا کفر ہے ایسے حدیث کا انکار کرنا کفر ہے جو حدیث کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے مسلمان نہیں ہے کافر ہے وہ جو حدیث کا انکار کر دے اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو کتاب نہیں دی تھی چند نبیوں کو اللہ نے کتاب دیا تھا تو اس نبی کی امتی کس پر عمل کرتے تھے اپنے نبی کی حدیثوں پر اپنے نبی کی باتوں پر حستے لوت کے بارے میں کتاب کا ذکر نہیں ہے حضرت اسماعیل کے بارے میں کتاب کا ذکر نہیں ہے حضرت صعال علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کتنے امبیاں ہیں چند لمبیاں جن کو کتابیں دی گئیں باقی اور نبیوں کو اللہ نے کتاب نہیں دی تو وہ کیسے زندگی گزارتے تھے کیسے عمل کرتے تھے ان کے نبی جو بتاتے تھے اس پر عمل کرتے تھے وہی حدیث ہوتی جو نبی بتاتا اسی کو حدیث کہا جاتا تو ان باتوں کو ماننا ضروری ہوتا جیسے قرآن کا ماننا ضروری ہے قرآن کا انکار کرنا کفر ہے ایسے حدیث کا انکار کرنا بھی کفر ہے اور کوئی انسان قرآن کو حدیث کے بغیر سمجھ بھی نہیں سکتا کوئی آدمی حدیث کے بغیر دین پر عمل بھی نہیں کر سکتا کوئی عمل نہیں کر سکتا دنیا کا مائی کلال آ جائے وہ کہے کہ ہم عمل کر لیں گے نہیں کر سکتا حدیث کے بغیر کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی انسان دین پر حدیث کے بغیر عمل کر لے اگر حدیث کی ضرورت نہ ہوتی حدیث کے بغیر دین پر انسان عمل کر سکتا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں نبی ہی کو نہیں بھیجتا ہمارے بھی دنیا کے اندر نہیں آتے قرآن اللہ تعالیٰ اتار دیتا جیسے سے منسلو اتارتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے اسے قرآن سے اتار دیتا جاؤ یہ تمہارا دستور ہے اسی پر عمل کرنا لیکن ہمارے نبی کو اللہ نے بھیجا یہی سالہ دور تک آپ نے قرآن پر عمل کر کے دین پر عمل کر کے دکھایا وہ انزل کا ذکر اللہ تو بھائی سمان اللہ ہم نے آپ پر ذکر کو نازل کیا دین کو نازل کیا تاکہ آپ جو ان کی طرف نازل کیا گیا کھول کھول کر کے آپ ان کو بتا دیں بیان کر دیں یہ ہمارے نبی کی ذمہ داری تھی سما علین بیان ہے اللہ فرماتا کی اس کے بیان کرنے کی ذمہ داری ہمارے اوپر تو اللہ رب العالمین نے قرآن کو دین کو دو طریقے سے بیان کیا ایک تو قرآن میں بیان کر دیا کہیں پر عام حکم تھا اس کو خاص کر دیا کسی کو منسوخ کر دیا اور کچھ احکام کچھ باتیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پر نازل کر کے قرآن کو اور دین کو بیان کیا ہمارے نبی پر بھی وہی جیسے قرآن کی آتی تھی ایسے حدیثوں کی بھی وہی آتی تھی حدیثوں کو بھی اللہ رب العالمین نازر کرتا تھا آپ کے اوپر کتنی باتیں جبین نے آپ کے دل کے کے دل اندر آ کر پھنکی کیا وہ حدیث آتی ہے کہ جبیل عمین نے میرے دل کے اندر پھوکا کہ اس وقت تک انسان کی موت نہیں آئے گی جب تک کہ اس کو مکمل رزق نہ مل جائے یہ ہمارے نبی کے سینے کے اندر دل کے اندر بات پھکی گئی کچھ باتیں اللہ رب الامین نے ڈائریکٹ ہمارے نبی اتاری مراج کے موقع پر ہمارے بھی اللہ تعالیٰ سے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام کلام کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے ہمارے بھی نے کلام کیا کچھ پردے کے پیچھے سماعت نبی کے اوپر حکام نازل کیے گئے یہ سب وہی کے طریقے ہوتے ہیں امام ابن قیم رحمتہ اللہ علیہ نے وہی کی سات قسمیں بیان کی ہیں کہ سات طریقے سے وہی نازل ہوتی تھی سات طریقے ذات الماعد کے اندر ان میں سے ایک سچا خواب بھی ہے اور صحیح بخاری کے اندر ہے. فرماتی ہیں کی نبوت کی شروعات سچے خواب سے ہوئی سچے خواب سے ہوئی آپ خواب دیکھتے تھے کہ کل بارش ہوگی بارش ہوتی تھی فلاں آدمی مر جائے گا فلاں آدمی مر جاتا تھا جیسے آپ دیکھتے تھے ویسے ہی صبح میں چیز ہوتی تھی تو آپ سچے خواب کے ذریعے سے نبوت کی شروعات کی گئی سچا خواب کیا ہے یہ قرآن کے اندر نہیں بیان ہے سچا خواب حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا اس طریقے جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی زبان مبارک سے کیا نکلا رفیق اللہ آلہ. اللہ تعالیٰ میں تیری رفاقت چاہتا ہوں آپ کی زبان کا سب سے آخری جملہ یہی تھا جس کے بعد آپ کی روح قبض کر لی گئی آپ کی نبوت کی شروعات بھی حدیث سے ہوئی اور آپ کی نبوت کے اختتام بھی حدیث پر ہوا اللہ رفیق رفیق سب سے آخری گفتگو آپ کی زبان مبارک سے جو نکلی تھی وہی تھی اللہ عمر رفیق اور آپ نے آسمان کی طرف دیکھا کہ اللہ تعالیٰ میں تیری رفاقت چاہتا ہوں تو بلند ہے تیری رفاقت اور تیری, تیری رفاقت چاہتا ہوں میں تو نبوت کی شروعات حدیث سے نبوت کے اختتام بھی حدیث پر پورا دین حدیث کے بغیر نہیں کر سکتے اسے امام احمد بن حمبل نے فرمایا ہے کہ قرآن حدیث کا زیادہ محتاج ہے اس پر عمل کرنے کے لیے دین پر چلنے کے لیے قرآن میں اللہب الامی نے بنیادی باتیں بیان کر دی ہیں طریقہ اور ڈیٹیل اور تفصیل حدیثوں کے اندر بیان کیا ہے کہ کی نہیں ہے نماز پڑھو کیسے نماز پڑھیں گے قرآن میں بیان کیا گیا ہے کتنی رکعت کتنی نمازیں سنتوں کا کوئی ذکر کتنے ایک رکعت میں کتنے رکوع کتنے سجدے کیا ہے قرآن میں نماز شروع کیسے کرو گے نماز کیسے ختم کرو گے کیا ہے قرآن میں نہیں ہے حدیث کے اندر بھی فرماتے ہیں اللہ اکبر سے شروع کریں گے السلام علیکم پر ختم کریں گے حدیث کے اندر بیان کیا گیا ایک رکعت میں ایک رکو دو سج قرآن نے کہیں نہیں بیان کیا گیا کہیں نہیں بیان کیا گیا اس لیے جو حدیث کو نہ مانے مسلمان نہیں ہے وہ وہ کافر ہے اس پر سارے والما کا اجماع ہے سارے واللما جتنے پیدا ہوئے علما سب نے بات بیان کی ہے جو یہ کہے کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہمارے نبی کی کہ پیشنگ بھی تھی کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ حدیثوں کا انکار کر دیں کہ نہیں مانیں گے وہ اپنی عقل کو مانیں گے نہ ازب اللہ مظالک اللہ کے رسول کی وہی سے اپنی عقل کو زیادہ معتبر مانتے ہیں. اللہ کے رسول کی باتوں کو نہیں مانتے اور جو ہے چھوڑ دیتے ہیں لیکن اپنی عقل کو زیادہ معتبر مانتے ہیں مان بنی پیشین ہوئی تھی کہ ایسا دور آئے گا کہ لوگ حدیثوں کا انکار کر دیں گے اور ایسے لوگ پیدا ہوئے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں نہ قرآن بھی نہیں ہیں وہ اہل باطل ہیں اہل کفر ہیں کیوں اہل قرآن ہیں کیونکہ قرآن خود کہتا ہے جگہ جگہ قرآن کو اللہ نے کس پر نازل کیا اپنے نبی پر نازل کیا قرآن میں جگہ جگہ لاف بات ہے کہ اللہ کی اطاعت کو نبی کی اطاعت کرو رسول کے اطاط اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اللہ کے اس کے رسول کی نا فرمائی نہ کرو لہذا اہل قرآن بھی نہیں ہے وہ اہل باطل ہیں وہ اہل کفر ہیں وہ جو کہے کہ میں اہل قرآن ہوں جو حدیث کو نہ مانے جی کیونکہ وہ قرآن ہی کا انکار کر دے رہا گویا کی اللہ کے اصول کے اعتعاد کو کر. کیسے کرو گے تاجب اللہ کے اصول کی حدیث ہی نہیں مانو گے آپ کی باتوں ہی کیوں نہیں مانو گے کہیں کہتے ہیں کہ حدیثیں محفوظ ہی نہیں رہیں گا باللہ من ذالک صحابہ نے قرآن محفوظ کیا حدیثوں کو نہیں محفوظ کیا حدیث کے بغیر تو اسلام پر عمل ہی نہیں ہو سکتا جن کے ذریعے سے اللہ نے قرآن محفوظ کیا انہیں کے ذریعے سے اللہ نے حدیثوں کو بھی محفوظ کیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو اللہ اس کے رسول کتب لوٹا دو اگر حدیث محفوظ نہیں ہے تو پھر اللہ کیوں کہتا ہے کہ رسول کتاب لوٹا دو مطلب رسول طرف لوٹانے کا رسول کی طرف لوٹانے کا مطلب آپ کی حدیثوں کی طرف لوٹانا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو لوگ آپ کے پاس آتے تھے آپ فیصلہ کر کے بتا دیتے تھے اختلاف ہوتا تھا کتنے سارے فیصلے ذکر کیے گئے حدیثوں میں آپ فیصلہ کر دیتے تھے لیکن جب آپ کے فات ہوگی آپ کی حدیثیں موجود ہیں ان حدیثوں پر عمل کرنا ہے اللہ فلاح اور تیرے رب کی قسم ہے قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کے باتوں کو نہ مانے حدیثوں کو مومن نہیں ہے اللہ کیا کہتا فلاح اور بیکلا وہ صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتے تیرے رب کی قسم ہے اللہ نے اپنی قسم کھا کر کے بتایا کہ میں اپنی قسم کھاتا ہوں وہ مومن نہیں ہو سکتا حق تا حق کے کا فی ما شرا بہن یہاں تک کہ ان کے درمیان جو اختلاف ہو جائے اس میں تجھے اپنا حکم نہ بنا لے کیا ان کے درمیان اختلاف ہوا تھا اللہ نے قرآن میں کئی نہیں بیان کیا ہے؟ یہ حدیث کے اندر بیان کیا ہے کیا اختلاف ہو گیا تھا صحابہ میں یہ آیت کب نازل ہوئی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور اس طریقے سے ایک اور صحابیوں کے درمیان اختلاف ہو گیا اپنے خجور کے باغ کو پانی دینے کے لیے ٹھیک ہے ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کا باغ پہلے آتا تھا وہ کہتے تھے میں پہلے پانی لے لوں اس کے بعد تم لینا اور یہی قانون بھی ہے حق بھی یہی ہے کہ جس کا پہلے نہر کے پاس جس کا پہلے کھیتی ہوگی وہی وہ پہلے پانی لے گا وہ سینچ لے گا اس کے بعد دوسرے کو ملے گا تو اختلاف ہو گیا دونوں کے اندر انہوں نے کہا کہ نہیں پہلے ہم کر لیں گے اس کے بعد تم کو جو ہے دیں گے تو اللہ کے سر کے پاس آئے تو ما نبی نے بھی ان کے بارے میں عبداللہ بن زبیر کے حق میں فیصلہ کیا کہ ہاں پہلے انہی کا حق ہے تو ان کے دل کے تھوڑی سی تنگی آ انسان تھے وہ بھی وہ فرشتے تو تھے نہیں معصوم تو تھے نہیں انسان تھے ان کے دل میں تھوڑی تنگی تو اللہ نے شاید کو نہ دل فرمایا حتہ یو حکموں کا فیما شہرہ بہنوں یہ جو اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ جو ان کے درمیان اختلاف ہوا شجرا معنی ہوتے اختلاف کے تو یہ اختلاف اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں بیان کیا کہاں بیان کیا گیا حدیث میں پورا قرآن ڈھونڈا ایک سو چودہ پارے کہیں نہیں اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا اس کو اختلاف کو کہیں نہیں بیان کیا کہاں بیان کیا ہے نبی نے حدیث کے اندر کیا صحیح بخاری اور مسلم کی روایتیں قرآن میں ڈھونڈو کے نہیں ملے گا آپ کو یہ کہ جو ان میں اختلاف ہوا جو اللہ نے اشارہ کیا کہاں ہے وہ نہیں ملے گا آپ کو حدیث کے اندر ملے گا اور پھر قرآن بھی تو روافظ کے احتے محفوظ نہیں ان کے ہاں تو ایک سو چالیس پارے ہیں کیا کرو گے آپ है? روافظ کے ہاں تو کئی پارے ہیں قرآن کے ان کے احتے ان کا امام لے کر کے چھپ گیا ہے تو آپ یہ کہ حدیث میں اختلاف ہو گیا تو قرآن بھی تو اختلاف ہو گیا تو کیا کرو گے قرآن بھی چھوڑ دو گے چھوڑ دو گے قرآن روافظ کی بنا پر یہ لوگ ہی کہتے ہیں جو ہلے قرآن ہے کفر وہی کہتے ہیں کہ بھی حدیث میں اختلاف ہو گیا حدیث میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا محفوظ نہیں رہی تو قرآن میں تو اختلاف ہو گیا ہے روافظ نہیں مانتے ہیں قرآن ہی جو ہمارے پاس ہے ان کے پاس 140 سو ہیں ان کا امام لے کر کے چھوٹ گیا ہے تو اس قرآن کو بھی چھوڑ دو کلاس جانوروں کی زندگی گزارو نہ قرآن نہ حدیث اپنی مرضی سے گزارو جس حچا سے گزارو اپنے بنائے ہوئے قانون سے زندگی گزارو اس لیے میرے بھائی یہ سراسر یعنی یہ, یہ کفر ہے یہ حدیثوں کا انکار کرنا وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے جو اللہ کے رسول کی حدیثوں کو انکار کرتے اللہ کے رسول کی حدیثوں کو نہ مانے نہ اسب اللہ منظانی وہ کیسے مومن والا ہو سکتا ہے صاحب ایک رام آپ کی حدیث آتی تھی اس پر عمل کرنے کے لیے جان دے دیتے تھے یہ نہیں کہتے تھے قرآن میں ہوگا تب عمل کریں گے حدیث میں نہیں مانیں گے نہیں اللہ کے رسول کی بات آ جان دے دیتے تھے اس پر عمل کرنے کے لیے جی ہاں یہ ہونا چاہیے سمجھ ہے نا تو یہ حدیث جو ہے یہ بھی اللہ حرب العالمین کی طرف سے منکر نکیر کا ذکر نہیں ہے اور اذابی قبر کا ذکر نہیں ہے اشارہ اللہ حرب العالمین نے پرانے کریم کے کی اندر کیا یہ جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں سب باتوں کو نہیں مانتے ہیں. کہتے ہیں سب نہیں ہے بھائی منکر نکیر نہ قبر میں اداب ہوتا ہے نہ قبر کے اندر کسی کو نعمتیں ملتی کچھ نہیں ہوتا ہے جو بھی قرآن میں نہیں ہم کسی کو نہیں مانیں گے تو تمام چیزوں کا انکار کر دیتے کچھ نہیں مانتے ان کے پاس کچھ نہیں باقی بچا نماز بھی کوئی کچھ پڑھتا ہے کوئی کچھ پڑھتا ہے کوئی کسی طریقے سے داخل ہوتا ہے کوئی کسی طریقے سے نکلتا ہے کسی کے یہاں ایک رکو ہے کسی کے یہاں کچھ ہے کسی کے یہاں کچھ ہے کچھ بھی نہیں وہ اپنی من مرضی اپنے من کے راجہ ہیں وہ جیسا چاہتے ویسا کرتے ہیں یہ اہل قرآن ان کو کہا جاتا کہتے اپنے آپ کو اہل قرآن نہیں ہے وہ وہ تو میں نے کہا اہل باطل اہل وہ جی ہاں کیونکہ یہ قرآن کا انکار ہے جی ایک وہی کا انکار وہی کا انکار ایک نبی کا انکار دوسرے نبی کا انکار اللہ نے اتنا انبیاء دنیا کے اندر بھیجے سب پر ایمان لانا ضروری ہے اگر ہم کسی ایک کا انکار کر دیں گے تو ہم نے گویا کہ سارے نبیوں کو انکار کر دیا ایسے ایک وہی کا انکار ساری وہیوں کا انکار ہے دونوں وہی کا اللہ کی ایک وحی جو غیر مشروع جس کی تلاوت نہیں کی جاتی لیکن نمازوں میں پڑھتے ہیں نماز میں اگر نہیں پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی نماز میں رقو میں پڑھنا ہے دعا پڑھنا ہے. سجدے میں دعا پڑھنا تیاد در و شریف پڑھنا ہے آپ نہیں پڑھو گے شریف جان بچھ کر کے نماز نہیں ہوگی آپ کی تو یہ بھی پڑھنا ہمیں نماز کے اندر لیکن تلاوت نہیں کریں گے جسے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس طریقے کی تلاوت نہیں کی جائے گی لیکن اس کو پڑھا جائے گا نماز کے اندر پڑھیں گے سجدے میں پڑھیں گے رکو کے اندر پڑھیں گے تیاد کے اندر پڑھیں گے اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی آپ بولو کہ ہم قرآن پڑھ کر کے نماز پڑھ لیں نہیں نماز ہوگی آپ کی اور کیا پڑھو گے قرآن میں کون سا پڑھو گے وہ, وہ بھی حدیث کی طرف جائیں گے تب سمجھ میں آئے گا ہے کہ نہیں ہے تو اس لیے جو ہے یہ ضروری ہے میرے بھائی یہ بہت بنیادی بات ہے جس پر ایمان لائے بغیر کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا اللہ کے رسولوں کی حدیثوں کا انکار کر دینا نبی کی نبوت کا انکار کر دینا ہے گویا کہ اللہ کے رسول کو نبی ہی نہیں مانتا ہے وہ جو اللہ کے رسول کی حدیثوں کا انکار کر دے وہ تو نہیں کہہ سکتا کھلے لفظوں میں لیکن ایک بہانہ بنا کر کے کرتا ہے وہ جی ہاں وہ تو نہیں کہہ سکتا اسی لیے لوگوں نے جو ہے جو صحابہ کو کافر کہا صحابہ کو جہنمی کہا صحابہ پر لانت بھیجی کیوں دین کو برباد کرنے کے لیے وہ اللہ کے رسول کو تو نہیں کہہ سکتے تھے اس لیے صحابہ سب سے پہلے دین کے راوی ہیں دین انہیں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے اس لیے انہوں نے کہا کہ صحابہ پر الزام لگا دو خود بہت دین دھرام سے گر جائے گا اس لیے وہی روایت کرنے والے ہیں دین کے جب وہی غیر معتبر ہو جائیں گے دین ہی معتبر نہیں کیسے رہے گا دین ہی باطل ہو جائے گا اس لیے امام حضور راضی نے کیا کہا, کہا؟ اگر کوئی صحابی پر الزام لگائے صحابی کی تنقیص کرے سمجھ جاؤ وہ زندی ہے بد دین ہے وہ وہ ہمارے دین کو بنیاد دین کو گرانا چاہتا ہے دین کو منیا میٹ کرنا چاہتا ہے وہ ڈائریکٹ تو اللہ کے رسول کے بارے میں نہیں کہہ سکتا لیکن وہ صحابہ کو ایک بنیاد بنا کر کے جیسے کہتے ہیں کہ آپ کے کندھے پر رکھ کر کے بندوق چلانا وہی والا معاملہ کہ صحابہ کو بنیاد بنا کر کے دین کو ڈھانا چاہتے ہیں کیونکہ صحابہ ہی سب سے پہلے دین کے روایت کرنے والے ہیں انہی کے ذریعے سے ہم کو قرآن ملا حدیث ملی ساری پوری شریعت ملی انہی کے ذریعے سے ہم کو ملی ہے انہوں نے قرآن بھی دیا حدیث بھی دیا قرآن بھی لینا حدیث بھی لینا ہے کہ نہیں وہ ہمارے لیے معتبر ہیں صحاب کرام ان کے راستے کو اپنانا ہے صحاب کرام کے طریقے اور راستے کو انہوں نے دین پر عمل کیا اسی, اسی طریقے سے عمل کرنا ہے اس لیے مانوی نے فرمایا سب جہنم کیندر جائیں گے سارے فرقے فرقہ جنت کے کیندر جائے گا جس پر میں وہ میرے صحابہ ہیں وہی صحابہ بات کرنے والے ہم تک پہنچانے والے قرآن اور حدیث کو آئیں اسے ان کا عمل معتبر ہے ان کے نقشے قدم کی پیروی کرنا ضروری ہے ہمارے لیے جو صحابہ سے ثابت ہو جائے تو وہ کیا ہے صحابہ پر الزام لگا کر کے دین کو مجروح کرنا چاہتے ہیں جیسے مقدمہ ہے عدالت کے اندر تو گواہ ہوتے ہیں نا ہمارے دین کے گواہ کون ہے؟ مقدمہ چل رہا ہمارا آپ کا گواہ ہوتے ہیں اگر جو گواہ جب جرے ہوتی ہے تو گواہ اگر غیر معتبر ہو جائیں تو پھر وہ انسان کیس ہار جاتا ہے نا کس پاس کوئی گواہ نہیں فیصلہ دوسرے کہک میں ہو جاتا ہے اپنا مقدمہ وہ ہار جاتا ہے وہی معاملہ یہاں پر بھی ہے انہوں نے جو صحابہ جو دین کے گواہ ہیں ان پر انہوں نے جرح کی اور ان کو بے بنیاد اور غیر معتبر قرار دے دیا تو دین خود بخود غیر معتبر ہو گیا یہ دین یعنی ایسے صحابہ نے بیان کیا جو ایسے ایسے تھے نقب اللہ تو گویا کہ دین ہی باطل ہو گیا وہی طریقہ یہ بھی ہے جو دین شریدی یا حدیث کو چھوڑ دے گویا کہ اس نے پورے دین کو باطل کر دیا دین کو اس نے ڈھا دیا اس کے پاس دین کا ایک معمولی حصہ بھی نہیں رہ گیا وہ کچھ بھی چلاتا رہے وہ کچھ بھی ہانکتا رہے بھونکتا رہے کتوں کی طریقے سے لیکن اس کے پاس کوئی دین رہی نہیں گیا وہ نہ اہل قرآن ہے نہ کچھ ہے وہ وہ دین ہی سے مرتد ہو چکا دین ہی سے نکل چکا ہے وہ جی ہاں یہ ورما نے بیان کیا اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس لیے حدیث کی اہمیت کو سمجھے حدیث یہ کا انکار جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ کے سلق کی نبوت کے انکار کر دینا گویا کہ اللہ کے کو نبی مانتے ہی نہیں آپ سیدھی سی بات ہے صاف سی بات کوئی لاکھ لپیٹ والی بات ہے کھل کر کے واضح طور پر نبی کی نبوت کا گوئے کہ اس نے انکار کر دیا جس نے نبی کی حدیثوں کو چھوڑ دیا نبی کی حدیثوں کو اس نے جو ہے انکار کر دیا تو یہ منکر نکیر یہ احادیث کے اندر ان کا نام آیا ہوا اور یہ وصفی نام ہے یہ جی ہاں ایسے مالک جہنم کا داروغ یا جہنم پر جو مامور ہیں ان کا مالک یا قرآن میں یہ نام آیا ہوا یا مالک جی ہاں تو یہ بھی ایک فرشتے تھے ایسے آپ دیکھیں ملک الموت موت کا فرشتہ یہ نام نہیں ہے ان کا یہ ان کا عمل ہے یہ روح نکالتے ہیں سے ان کو ملک الموت کہا جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ان کا نام اسرائیل ہے کسی بھی حدیث کے اندر ان کا نام اسرائیل نہیں آیا ہوا ہے ملک الموت ہے قرآن میں اللہ نے کہا کہ فرشتے روحیں نکالتے ہیں اے جگ اللہ نے کہا کہ کی کیا نام ہے یہ اللہ تعالی ان کی روحیں قبض کرتا ہے اے جگ اللہ نے کہا فرشتے روح قبض کرتے ہیں اے جگ اللہ رب العمی نے کہا کہ ملک الموت روحوں کو قبض کرتا ہے کیا ان تینوں میں اختلاف ہے نہیں کوئی اختلاف نہیں یہ جو اختلاف سمجھے اس کے عقل کے اندر کمی ہے جی ہاں یہ کوئی اختلاف نہیں ہے یہ حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس لیے اسی کے حکم پر فرشتہ روح نکالتا ہے اس لیے وہاں اللہ کی طرف نسبت کی گئی اور جو ملک الموت ہے وہی روح نکالتے لیکن ان کے مددگار بھی ہیں ان کے ساتھ اور فرشتے آتے ہیں جب روح نکل جاتی ہے تو روح کیا کرتے ہیں فرشتے کو دے دیتے ہیں فرشتے اوپر لے کر کے جاتے ہیں جی ہاں تو اس طریقے سے وہ ان کے مددگار ہیں اس لیے اللہ نے وہاں فرشتے کہا جی ورنہ ملک الموت ایک ہی ہیں جو روح نکالتے ہیں تو حکم دیتا اللہ رب العالمین اس لیے جب اسی کے حکم پر ہوتا ہے تو اللہ اس کی طرف نسبت کی گئی اور جو روح نکالتے ہیں فرشتہ جو کا نام ہے ملک الموت ان کے بہت سارے آوان ہوتے ہیں مددگار ہوتے ہیں اور وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں نکالنے میں اور پھر روح نکال کر کے وہ ان کو دے دیتے ہیں اس لیے اللہ نے ان کی جو مدد کرتے ہیں ان کے ساتھ جاتے ہیں ان کو اللہ ربرام رہن بیان کیا وہ بھی اسی کے ساتھ میں رہتے ہیں وہ بھی جیسے کوئی بلڈنگ بناتا ہے تو بلڈنگ بنانے والے میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ایک انجینئر ہوتا ہے ایک مزدور ہوتا ہے تو مزدور بھی کہتا ہے کہ ہم نے یہ بلڈنگ بنائی ہے کہ نہیں حالانکہ وہ اکیلے نہیں اور بھی اس کے مددگار ہوتے ہیں ایک انجینئر ہوتا ہے باقاعدہ نقشہ بناتا ہے آرکیٹیکٹ ہوتا ہے جو نقشہ بنا کر کے دیتا ہے اور لوگ ہوتے ہیں سب لوگ مل کر کے کرتے ہیں حالانکہ نسبت کس کسی ایک کی طرف کر دی جاتی ہے کہ فلاں آدمی نے اس کو بنا دیا حالانکہ اب جیسے تاج محل ہے تاج محل اسی کی طرف منسوخ ہے لیکن بنانے والے کوئی اور ہیں ہے کہ نہیں تو اس طریقے سے اس فرشتے کی مددگار ہیں جو ان کی مدد کرتے ہیں ان کے ساتھ آتے ہیں پھر نکالنے کے بعد وہ فرشتوں کو دیتے اور اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے اللہ ہی اصل ہے وہی حکم دینے والا اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف مثبت کی گئی ایسے حمرت العرش ہیں عرص کو اٹھانے والے فرشتے موجود ہیں ہے ہی کہ نہیں ہے یہ بھی بیان کیے گئے قرآن کریم کے اندر بیان کیا اللہ رب العمین نے ایسے آپ دیکھیں گے حفظہ یعنی جو انسانوں کی حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں جو آیطر کرسی پڑھتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے مقرر ہو جاتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں کچھ فرشتے ایسے جو ہمارے کو اللہ حد کے دربار میں پیش کرتے ہیں ہے ہی کہ نہیں ہمارے پاس فرشتے موجود ہیں ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں سیاہین فرشتے سیاہین گشت کرنے والے فرشتے وہ فرشتے جو نبی پر درود پڑھتے ہیں سلام پڑھتے تو آپ تک پہنچاتے ہیں فرشتے وہ آپ تک پہنچاتے ہیں تو یہ بھی حدیثوں کے اندر آتا ہے تو آپ دیکھیں گے فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے کچھ فرشتے ایسے ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں کہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے دین کی باتیں ہوتی ہیں قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہیں ان مجلسوں میں آ کر کے بیٹھتے ہیں اس کے ذکر کو سنتے ہیں جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے فرشتے درج کرتے رہتے ہیں نام آنے والوں کا اور جب امام خطبہ شروع کر دیتا ہے تو فرشتے بھی خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں یہ بھی فرشتے موجود ہیں تو بے شمار فرشتے ہیں اللہ رن بہت بڑی مخلوق ہے یہ ایک دنیا ہے فرشتوں کی اس پر ایمان لانا ہمارے ضروری بہت سارے لوگ گمراہی کا شکار ہو گئے فرشتوں کے تعلق سے کچھ لوگوں نے تو فرشتوں کے وجود کا انکار کر دیا کہ فرشتے کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے کوئی مخلوق نہیں ہے اس کا ہی انکار کر دیا کچھ لوگوں نے کہا فرشتے تو ہیں لیکن ان کا کوئی جسم نہیں ہے وہ سب روحیں ہیں جو چلتی پھرتی رہتی ہے یہ بھی جو ہے انکار ہی کرنے کے مرادف ہے جنہوں نے اس طریقے سے بات کہی کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں فرشتوں سے مراد یہ خیر کی علامات ہیں فرشتے یعنی خیر جیسے جن شیطان یا شر کی علامت ہیں ایسے ہی فرشتے یا خیر کی علامات ہیں یہ بھی فرشتوں کی انکار کرنے ہی جیسی بات ہے حالانکہ یہ فرشتے اللہ کی مخلوق ان کا وجود ہوا کا جسم ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا جی ہاں اور جہنم کو کھینچ کر کے فرشتے لے کر کے آئیں گے ان کا صفت بیان کی گئی پرانا حادث کے اندر لہٰذا ان کے وجود کا انکار کرنا یہ میرے یہ کفر ہے گویا کی یہ ایمان کا یہ رکن اس آدمی کے اندر نہیں پایا جاتا ہے مکہ کے مشرقین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا نوز کہا اللہ کی بیٹیاں یہ بھی گمراہی ہے یہ بھی کفر ہے اللہ کی مخلوق ہیں فرشتے وہ اپنے لیے تو بیٹا مانگتے تھے اور جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو کچھ قبیلے کے لوگ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے اللہ نے کہا کہ بڑی غیر منصفانہ بات ہے بھائی تم اپنے لیے تو اچھا رکھتے ہو کہ بیٹا ہم کو چاہیے اور بیٹیاں اللہ کے لیے تم نے کہا کہ یہ فرشتوں کو نوزب اللہ تم نے اللہ کی بیٹیاں بنا دیا تو یہ غیر منصفانہ تقسیم یہ بھی گمراہی ہے یہ سب اللّہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں فرشتے یہ قیامت کے دن سفارش بھی کریں گے فرشتہ اہل ایمان کے لیے معاہدین کے لیے ایسے ہی فرشتوں سے مانگنا فرشتوں کی عبادت کرنا فرشتوں کو پکارنا یہ سب شرک ہے یہ یہ کیا ہے یہ شرک ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک ہے یہ. اللہ نے ہم سب کو اپنی عبادات کے لیے پیدا کیا ہے لہٰذا مانگنا یہ بھی عبادت ہے اللہ تعالی سے انسان مانگتا ہے اللہ تعالی ہی دینے والا ہے اللہ کے علاوہ کیو دینے والا نہیں ہے ان چیزوں میں جن میں اللہ رب الامی نے کسی کو اختیار نہیں دیا جن اللہ نے اختیار دیا آپ ان میں کسی سے مدد لے سکتے ہیں آپ ان کی مدد کیجیے ہے کہ نہیں ہے آپ اللہ نے اختیار دیا ہے اور اللہ نے حکم نے دیا کہ نیکی کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو اور شرم ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو مدد نہ کرو تو اس طریقے سے آپ ان میں مدد لے سکتے جن میں اللہ ابلامی نے کسی کو اختیار دیا آپ کے پاس گاڑی ہے آپ کسی کو اسپتال پہنچا سکتے ہیں ہم تمام پہنچا سکتے ہیں ان سے مدد لے لیا کسی کے پاس پیسے ہیں آپ ان سے قرضہ لے لیا خامہ بنوانے کے لیے یا کسی اور ضرورت کے تحت وہ آپ کو دے دیا اللہ اس کو جزاک خردہ فرمائے اچھا اس نے کام کیا تو اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے کہ نہیں ہے تو جن چیزوں میں اللہ نے اختیار دیا ان میں آپ کسی سے مرد لینا یہ شرک نہیں کہلاتا جن میں اختیار نہیں دیا آپ ان سے کہے بھائی آپ مجھے اولاد دے دیجیے کیا کوئی اولاد دے سکتا ہے نہیں دے سکتا اللہ تعالیٰ اولاد دینے والا اللہ کے کہلاؤ کسی اور سے مانگو کہ کفر اور شرک ہے حرام و ناجائز ہے جی ہاں تو جن میں اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا آپ ان کو پکاریں پیر فقیروں کو پکارے جو قبروں کے اندر متھون ہے قبروں کے اندر جو ہے جو دفن کر دیے گئے ان کو آپ پکاریے تو یہ کیا صرف کفر اور شرک ہے تو ایسی فرشتوں سے مانگنا کہ فرشتے اولاد دے دیجئے فرشتے بارش برسا دیجئے فرشتے جو ہے ہماری بیماری دور کر دیجئے یا اس طریقے اور چیزیں مانگنا جو صرف اللہ کے اختیار میں ہے اللہ نے کسی بندے کو کسی انسان کو کسی کو مخلوق کو اختیار نہیں دیا ان میں مانگنا اللہ تعالی کے ساتھ شرک ہوتا ہے یہ ساری گمراہیاں ہیں جو فرشتوں کے تعلق سے بہت سارے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں یہ سب انحراف ہے دین سے اور صحیح منہاج اور عقیدے سے انحراف ہے یہ ساری باتیں جو ان کے تعلق سے جو بیان کی گئیں کچھ لوگ فرشتوں کا مذاق اڑاتے ہیں استحدہ کرتے ہیں ناپسند کرتے ہیں جیسے یہ تھے جب امین سے چڑھتے تھے وہ ان سے حضرت کرتے تھے کہتے جب امین ہی یہ قرآن لا کر کے اور وہی کا پیغام لا کر کے ان کو دیے ہیں کہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارے بھائی جب تو تمام نبیوں کے پاس آتے تھے ہستی مصحف کے پاس بھی تو آتے تھے عیسیٰ علیہ اسلام کے پاس بھی آتے تھے تمام نبیوں کے پاس جب امین آتے تھے لیکن اتنی عدابت اور دشمنی تو کہ ان کا یہ تھا کہ نبی ہمارے خاندان میں سے ہوگا بنو عیسائیل میں سے ہوگا لیکن بنو اسماعیل میں سے ہوگے اس لیے ان کو عدابت اور نفرت ہوگی حسد ہو گیا اس لیے تمام چیزوں کے بارے میں حسد کرنے لگے جب امین جو ان کے نبی موسیٰ اسلام سب کے نبی ہمارے بھی نبی ہیں ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے وہ جی ہاں اور ان کی رسالت ختم ہوگی ان کی شریعت ختم ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت ختم ہوگی لیکن ان کو نبی مانتے ہیں ہم اگر نہیں مانیں گے تو مومن نہیں رہیں گے ہم یہ لوگ کیا کرتے ہیں انکار کرتے تھے اور, حس... اور کیا نام ہے حتظ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے حسد کرتے تھے ان سے کہتے انہی کے ذریعے سے نبوت ہمارے خاندان میں نہیں آئی بنو اسرائیل میں وہاں چلی گئی اور بھائی وہ اللہ تعالیٰ کے مقرر بندے ہیں اللہ نے جیسا حکم دیا ویسا انہوں نے کیا حتظبی امین علیہ السلام نے تو اس طریقے سے یہ بھی گمراہیاں پائی جاتی ہیں بہت ساری فرشتوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ابرامین ہمیں حق پر قائم رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر قائم رکھے عقید توحید پر قائم رکھے ایمان کے تمام ارکان کو اللہ تعالیٰ ہمارے دل و دماغ کے اندر مضبوط اور پیوست کرے اور اللہ ابرامین اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے نبی کی حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس طریقے سے اللّہ رب ہمیں دین توحید پر قائم رکھے امین صلی اللہ محمد اللہ علیہ و شاہ رجمعین اسدا کے تو میں نے یہ بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ فرشتوں پر ایمان کے تعلق سے ایمان مفسر اور مجمل ایمان مجمل ضروری ہر ایک کے لیے یہ ایمان کہ اللہ کی مخلوق ہیں اللہ ان کو پیدا کیا ہے ان کا جسم باقاعدہ ان کا وجود ہے اتنا ایمان ہر ایک کے لیے ضروری اور جو باقی تفصیلات ہیں وہ علماء کے لیے طلباء کے لیے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہیں ان تفصیلات میں جاننا ہر انسان کے لیے ضروری نہیں لیکن پہلی بات ایمان مجمل ہر ایک کے لیے ضروری اس کے بغیر ایمان ہی کسی کا مکمل نہیں ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ آئندہ ہفتے اس کا درس نہیں ہوگا حج کورس کو کرائیں گے کیونکہ حج آنے والا ہے اس کی مناسبت درس ہوگا اور پھر یہ درس انشاءاللہ میری چھٹی آنے کے بعد ہم پھر دوبارہ اس درس کو جاری کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ رضی اللہ تعالیٰ ہم سب کی افاط ہمائے توحید پر قائم رکھے اور شرک اور خرافات سے کفر اور نفاق سے ان تمام چیزوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکام اور سرابین محمد اللہ علیہ وسلم